پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو جب تم سرگوشیاں کرو تو گناہ زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں مت کرو اور تم نیکی اور تقوا کی سرگوشیاں کرو اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تمہیں اکٹھا کیا جائے گا بوری سرگوشی تو ہے ہی شیطان کی طرف سے تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کرے اور وہ انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے اور لازم ہے کہ مومن اللہ ہی پر توقل کرے یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا قِينَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا اِذَا قِينَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل بیٹھو تو تم کھل بیٹھا کرو اللہ تمہیں کشادگی دے گا اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا اور اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف جس طرح یہود اور منافقین کا شیوہ ہے یہ گویا اہل ایمان کو تربیت اور کردار سازی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو تو تمہاری سرگوشیاں یہود اور اہل نفاق کی طرح اسم و عدوان پر نہیں ہونی چاہئیں پھر یعنی جس میں خیر ہی خیر ہو اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر مبنی ہو کیونکہ یہی نیکی اور تقویٰ ہے پھر یعنی گناہ زیادتی اور معصیت رسول پر مبنی سرگوشیاں یہ شیطانی کام ہے کیونکہ شیطان ہی ان پر آمادہ کرتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے مومنوں کو غم و حضن میں مومنوں کو غم و حضن میں مبتلا کرے پھر لیکن یہ سرگوشیاں اور شیطانی حرکتیں مومنوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ یہ کہ اللہ کی مشیت ہو اس لیے تم اپنے دشمنوں کی ان اونچی حرکتوں سے پریشان نہ ہوا کرو بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھو اس لیے کہ تمام معاملات کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے نہ کہ یہود اور منافقین جو تمہیں تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں سرگوشی کے سلسلے میں ہی مسلمانوں کو ایک اخلاقی ہدایت یہ دی گئی ہے جب تم تین آدمی کٹھے ہو تو اپنے میں سے ایک کو چھوڑ کر دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں کیونکہ یہ طریقہ اس ایک آدمی کو کیونکہ یہ طریقہ اس ایک آدمی کو غم میں ڈال دے گا بحال صحیح البخاری حدیث نمبر 6290 دو صحیح مسلم حدیث نمبر 2184 البتہ اس کی رضامندی اور اجازت سے ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ اس صورت میں دو آدمیوں کا سرگوشی کرنا کسی کے لیے تشویش کا باعث نہیں ہوگا پھر اس میں مسلمانوں کو مجلس کے آداب بتلائے جا رہے ہیں مجلس کا لفظ عام ہے جو ہر اس مجلس کو شامل ہے جس میں مسلمان جس میں مسلمان خیر اور اجر کے حصول کے لیے جمع ہوں واض نصیحت کی مجلس ہو یا جمعے کی مجلس ہو بحالی تفسیر القرطبی کھل کر بیٹھو کا مطلب ہے کہ مجلس کا دائرہ وسیع رکھو تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ رہے دائرہ تنگ مت رکھو کہ بعد میں آنے والے کو کھڑا رہنا پڑے یا کسی بیٹھے ہوئے کو اٹھا کر اس کی جگہ وہ بیٹھے کہ یہ دونوں باتیں ناشائستہ شائستہ ہیں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے اس لیے مجلس کے دائرے کو فراخ اور وسیع کر لو بحالِ صحیح البخاری حدیث نمبر 911 وہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2177 پھر یعنی اس کے سلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں وسعت و فراخی عطا فرمائے گا یا جہاں بھی تم وسعت و فراخی کے طالب ہو گئے مثلا مکان میں رزق میں قبر میں ہر جگہ تمہیں فراخی عطا فرمائے گا پھر یعنی جہاد کے لیے نماز کے لیے یا کسی بھی عمل خیر کے لیے یا مطلب ہے کہ جب مجلس سے اٹھ کر جانے کو کہا جائے تو فورن چلے جاؤ مسلمانوں کو یہ حکم اس لیے دیا گیا مسلمانوں کو یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر جانا پسند نہیں کرتے تھے لیکن اس طرح بعض دفعہ لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی بعض دفعہ لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوت میں کوئی گفتگو کرنا چاہتے تھے پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں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 یعنی اہل ایمان کے درجے غیر اہل ایمان پر اور اہل علم کے درجے اہل ایمان پر بلند فرمائے یعنی اہل ایمان کے درجے غیر اہل ایمان پر اور اہل علم کے درجے اہل ایمان پر بلند فرمائے گا جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ علوم دین سے واقفیت مزید رفع درجات کا باعث ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غفوری اے ایمان والو جب تم رسول سے خفیہ بات کرو تو اپنی خفیہ بات سے پہلے صدقہ پیش کرو اپنی خفیہ بات سے پہلے صدقہ پیش کرو یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے پھر اگر تم صدقے کی ہمت نہ پاؤ تو بے شک اللہ غفور و رحیم ہے اللہ حبیر کیا تم اس سے ڈر گئے ہو کہ اپنے خفیہ مشوروں سے پہلے خفیہ مشوروں سے پہلے صدقات پیش کرو چنانچہ جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا تو اب تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو اَلَمْ تَرَئِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ کیا آپ نے لوگوں مطلب منافقین کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم مطلب یہود سے دوستی کی جن پر اللہ غصے ہوا نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے اور وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں اعد الله لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانو یعملون اللہ نے ان کے لئے شدید عذاب تیار کیا ہے بے شک یہ لوگ برے ہیں جو وہ عمل کرتے رہے ہیں جنتا فصدوا عن فلهم عذاب مہین انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے پھر انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا لہٰذا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف ہر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات اور خلوت میں گفتگو کرنے کی خواہش رکھتا تھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاصی تکلیف ہوتی بعض کہتے ہیں کہ منافقین یوں ہی بلا وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات میں مصروف رہتے تھے جس سے مسلمان تکلیف جس سے مسلمان تکلیف محسوس کرتے تھے اس لیے اللہ نے یہ حکم نازل فرما دیا تاکہ آپ سے گفتگو کرنے کے رجحان عام کی حوصلہ شکنی ہو تاکہ آپ سے تاکہ سے گفتگو کرنے کے رجحان عام کی حوصلہ شکنی ہو پھر بہتر اس لیے کہ صدقے سے تمہارے ہی دوسرے غریب مسلمان بھائیوں کو فائدہ ہوگا اور پاکیزہ تر اس لیے کہ یہ ایک عمل صالح اور اطاعت الہی ہے جس سے نفوس انسانی کی تطہیر ہوتی ہے جس سے نفوس انسانی کی تتہیر ہوتی ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ امر بطور استحباب کے تھا وجوب کے لیے نہیں پھر یہ امر گو استحبابا تھا پھر بھی مسلمانوں کے لیے شاق تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اسے منسوخ فرما دیا پھر یعنی فرائض و احکام کی پابندی اس صدقے کا بدل بن جائے گی جسے اللہ نے تمہاری تخفیف کے لیے معاف فرما دیا ہے پھر جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ قرآن کرین کی صراحت کے مطابق یہود ہیں قرآن کی صراحت کے مطابق یہود ہیں اور ان سے دوستی کرنے والے منافقین ہیں یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب مدینہ میں منافقین کا بھی زور تھا اور یہودیوں کی سازشیں بھی عروج پر تھیں ابھی یہود کو جلا وطن نہیں کیا گیا تھا پھر یعنی یہ منافقین مسلمان ہیں اور نہ دین کے لحاظ سے یہودی ہی ہیں پھر یہ کیوں یہودیوں سے دوستی کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے اور یہود کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی عداوت قدر مشترک ہے پھر یعنی قسمیں کھا کر مسلمانوں کو باور کراتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح مسلمان ہیں یا یہودیوں سے ان کے رابطے نہیں ہیں پھر یعنی یہودیوں سے دوستانہ تعلق رکھنے اور جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے پھر ایمین یمین ان کی جمع ہے بیمانۂ قسم یعنی جس طرح ڈھال سے دشمن کے وار کو روک کر اپنا بچاؤ کر لیا جاتا ہے اسی طرح انہوں نے اپنی قسموں کو مسلمانوں کی تلواروں سے بچنے کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے پھر یعنی چھوٹی قسمیں یعنی جھوٹی قسمیں کھا کر یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ان کے بارے میں حقیقت واقعہ کا علم نہیں ہوتا اور وہ ان کے غرے مطلب دھوکے میں آ کر قبول اسلام سے محروم رہتے ہیں اور یوں یہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکنے کا جرم بھی کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شعیّے اصحاب النار هم خالدون ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے ہرگز کچھ فائدہ نہیں دے گی یا نہیں دیں گے یہی لوگ دو زخی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے قسمے کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمے کھاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ اس ایک شئے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ایک شئے مطلب اچھی راہ پر ہیں خبردار بے شک وہی جھوٹے ہیں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولائک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان ہم الخاسرون ان پر شیطان غالب آگیا ہے پھر اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں خبردار بے شک شیطانی گروہ ہی خسارہ پانے والا ہے ان الذین <سؤال> یحادون اللہ ورسوله اولائک فی الاذلین بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں کہتے <تصفح> اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے بے شک اللہ قوی بڑا زبردست ہے لا تَجدقوممَي يُؤْمِنونَ بالِاللههِ وَالْيَوممِآخِِ وَُّونَ منَنْ حدَ الله وَررسُونهُ وَلو كانَوا أأَب أَهُم أَو إابنأَهُأَْ أأَبنأَهُم أَوْ إوَانهُم أَو عشرتَهُم أن إِكَ كَتَبَ فيِي قُلوا بهِهِمإمَانَ وَأََدَهُم بِوحِ منه اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك ایسی قوم کوئی نہیں پائیں گے اے نبی آپ ایسی کوئی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ ان سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا کمبا قبیلہ ہو یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی تائید کی ہے اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ اور وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہیں یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں جان لو بے شک جو اللہ کا گروہ ہے وہی فلاح پانے والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی ان کی بدبختی اور سنگ کی انتہا ہے کہ قیامت والے دن جہاں کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی وہاں بھی اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھانے کی شوق چشمانہ جسارت کریں گے پھر یعنی جس طرح دنیا میں وہ وقتی طور پر جھوٹی قسمیں کھا کر کچھ فائدے اٹھا لیتے ہیں وہاں بھی سمجھیں گے کہ یہ جھوٹی قسمیں ان کے لیے مفید رہیں گی پھر اس کے معنی ہے گھیر لیا احاطہ کر لیا جمع کر لیا اسی لیے اس کا ترجمہ غلبہ حاصل کر لیا کیا جاتا ہے کہ غلبے میں یہ ساری مفہوم یہ سارے مفہوم آ جاتے ہیں پھر یعنی اس نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان سے شیطان نے ان کو غافل کر دیا ہے اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان کا وہ ان سے ارتکاب کرواتا ہے انہیں خوبصورت دکھلا کر یا مغالتوں میں ڈال کر یا تمناؤں اور آزوؤں میں مبتلا کر کے پھر یعنی مکمل خسارہ انہی کے حصے میں آئے گا گویا دوسرے ان کی بنسبت نسبت خسارے میں ہی نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے جنت کا سودا گمراہی لے کر کر لیا جنت کا سودا گمراہی لے کر کر لیا اللہ پر جھوٹ بولا اور دنیا و آخرت میں جھوٹی قصمیں کھاتے رہے پھر محایدۃن ایسی شدید مخالفت عناد اور جھگڑے کو کہتے ہیں کہ فریقین کہ فریقین کا باہم ملنا نہایت مشکل ہو گویا دونوں دو کناروں مطلب حد پر ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں اسی سے یہ ممانعت کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اسی لیے دربان اور پہرے دار کو بھی حداد حد کہا جاتا ہے بوالِ فتح القدیر پھر یعنی جس طرح گزشتہ امتوں میں سے اللہ اور رسول کے مخالفوں کو ذلیل اللہ اور رسول کے مخالفوں کو ذلیل اور تباہ کیا گیا ان کا شمار بھی انہی اہل ذلت میں ہو جاتا ہے ان کا شمار بھی انہیں اہل ذلت میں ہوگا اور ان کے حصے میں بھی دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں آئے گا پھر یعنی تقدیر اور لوہے محفوظ میں جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہ مضمون سر مومن آیتمبر اکاون اور باون میں بھی بیان کیا گیا ہے پھر جب یہ بات لکھنے والا سب پر غالب اور نہایت زور آور ہے تو پھر اور کون ہے جو اس فیصلے میں تبدیلی کر سکے مطلب یہ ہوا کہ یہ فیصلہ قدر محکم اور امر مبرم ہے یہ فیصلہ قدر محکم امر مبرم ہے یعنی اٹل اور ناقابل تغیر پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ جو ایمان باللہ اور ایمان بالاخرت میں کامل ہوتے ہیں وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت اور تعلق خاطر نہیں رکھتے گویا ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی محبت و نصرت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے یہ مضمون قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے مثلاً سورۂ عمران آیت نمبر اٹھائیس سورہ توبہ آیت نمبر چوبیس وغیرہ پھر اس لیے کہ ان کا ایمان ان کو ان کی محبت سے روکتا ہے اور ایمان کی رعایت ابوت بنوت اخوت اور خاندان و برادری کی محبت و رعایت سے زیادہ اہم اور ضروری ہے چنانچہ صاحبِ کرام رضی اللہ عنہم نے عملا ایسا کر کے دکھایا ایک مسلمان صحابی نے باپ بیٹے بھائی چچا ماموں اور دیگر رشتہ داروں کو قتل کرنے سے گریز نہیں کیا اگر وہ کفر کی حمایت میں کافروں کے ساتھ لڑنے والوں میں شامل ہوتے اگر وہ کفر کی حمایت میں کافروں کے ساتھ لڑنے والوں میں شامل ہوتے سیر و تواریخ کی کتابوں میں یہ مثالیں درج ہیں اسی ضمن میں جنگ بدر کا واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب اسیران بدر کے بارے میں مشورہ ہوا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے یا قتل کر دیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ ان کی کافر قیدیوں میں سے ہر قیدی کو اس کے رشتہ دار کے سپرد سپرد کر دیا جائے جسے وہ خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرے اور اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہی مشورہ پسند آیا تھا تفصیل کے لیے دیکھیے سر انفال آتمبر ستاسٹھ کا حاشیہ پھر یعنی راسخ اور مضبوط کر دیا ہے پھر روح سے مراد اپنی نصرت خاص یا نور ایمان ہے جو انہیں ان کی مذکورہ خوبی کی وجہ سے حاصل ہوا پھر یعنی جب یہ اولین مسلمان صحابہ کرام ایمان کی بنیاد پر اپنی عزیز و اقارب اپنے عزیز و اقارب سے ناراض ہو گئے حتیٰ کہ انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل تک کرنے میں تامل نہیں کیا تو اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو اپنی رضا مندی سے نواز دیا اور ان پر اس طرح اپنے انعامات کی بارش فرمائی کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے اس لیے آیت میں بیان کردہ اعزاز رضی اللہ عن کے مصداق اول اور مصداق عتم صحابہ کرام ہیں لیکن الفاظ کے عموم کی وجہ سے بعد میں آنے والے تمام مسلمانوں کو شامل ہے اسی لیے اس کے لغوی مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے مذکورہ صفات سے متصف ہر مسلمان رضی اللہ عنہ کا مستحق بن سکتا ہے جیسے لغوی معنی کے لحاظ سے ہر مسلمان شخص پر علیہ السلام دعائی جملے کے طور پر بولا جا سکتا ہے لیکن اہل سنت عام طور پر ان کے مفہوم لغوی سے ہٹ کر ان کو صحابہ کرام اور انبیاء کے علاوہ کسی اور کے لیے بولتے اور لکھتے نہیں یہ گویا شعار ہیں رضی اللہ عنہم صحابہ کے لیے اور علیہم السلام انبیاء کرام کے لیے یہ ایسے ہی ہے جیسے رحمت اللہ علیہ یا رحمہ اللہ اللہ کی رحمت اس پر ہو یا اللہ اس پر رحم فرمائے کا اطلاق لغی مفہوم کی روح سے زندہ اور مردہ دونوں پر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جس کے ضرورت مند زندہ اور مردہ دونوں ہی ہیں لیکن ان کا استعمال فوت شدگان کے لیے خاص ہو چکا ہے اس لیے اسے زندہ کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا پھر یعنی یہی گروہ مومنوں یا مومنین فلاح سے یعنی یہی گروہ مومنین فلاح سے ہمکنار ہوگا کفار ان کی بنسبت نسبت ایسے ہوں گے ایسے ہی ہوں گے جیسے وہ فلاح سے بالکل محروم ہیں جیسا کہ واقعی و آخرت میں محروم ہوں گے سامعین کرام یہاں ختم ہوتی ہے سورہ مجادلہ اور آغاز ہوتا ہے سر حشر کا سورت الحشر ایک مدنی صورت ہے جس کے آیات ہیں چوبیس اور رکوع ہیں تین تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن نر اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الاضد و هو العزیز الحکیم اللہ کے لیے تصبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے اور وہی غالب ہے خوب حکمت والا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 وہی <تصفح> <تصفح> <تصفح> ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلی جلا وطنی کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا تم نے کبھی یہ خیال نہیں کیا تھا کہ وہ وہاں سے نکلیں گے اور انہوں نے سمجھا تھا کہ بے شک ان کے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے ان کے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے پھر ان کے پاس اللہ کا عذاب آیا جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا اور اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا وہ اپنے گھر اپنے ہاتھوں اجاڑے تھے اجاڑتے تھے وہ اپنے گھر اپنے ہاتھوں اجاڑتے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی تو اے آنکھوں والو عبرت پکڑو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یہ صورت یہود کے ایک قبیلۂ بن نذیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس لیے اسے سورۂ بنی نذیر بھی کہتے ہیں بحال صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو بیاسی پھر مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے تین قبیلے آباد تھے بنو و نظیر بنو قریضہ اور بنو قینقاع ہجرت مدینہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ بھی کیا لیکن یہ لوگ در, پردے در پردہ در پردا سازشیں کرتے رہے اور کفار مکہ سے بھی مسلمانوں کے خلاف رابطہ رکھا حتیٰ کہ ایک موقع پر جب کہ آپ ان کے پاس گئے ہوئے تھے بنو نظیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر سے ایک بھاری پتھر پھینکنے اور آپ کو مار ڈالنے کی سازش تیار کی جس کے متعلق وہی کے ذریعے سے آپ کو بروقت اطلاع کر دی گئی اور آپ وہاں سے واپس تشریف لے آئے آپ کی صہد شکنی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لشکر کشی کی یہ چند دن اپنے قلعوں میں محصور رہے بلاخر انہوں نے جان بخشی کی صورت میں جلا پر آمادگی کا اظہار کیا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اسے اول حشر پہلی بار جمع سے اس لیے تعبیر کیا کہ یہ ان کی پہلی جلا تھی جو مدینے سے ہوئی یہاں سے یہ خیبر میں جا کر مقیم ہو گئے وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں انہیں دوبارہ جلا وطن کیا اور شام کی طرف دھکیل دیا جہاں کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کا آخری حشر ہوگا پھر اس لیے کہ انہوں نے نہایت مضبوط قلعے تعمیر کر رکھے تھے جن پر انہیں گھمنڈ تھا اور مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ اتنی آسانی سے یہ قلعے فتح نہیں ہو سکیں گے پھر اور وہ یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا تھا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا پھر اس روب کی وجہ سے ہی انہوں نے جلا وطنی پر آمادگی کا اظہار کیا ورنہ عبداللہ اللہ ابن البئی رئیس المنافقین اور دیگر لوگوں نے انہیں پیغامات بھیجے تھے کہ تم نے مسلمانوں کے سامنے جھکنا نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں علاوہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خصوصی وصف عطا فرمایا تھا کہ دشمن ایک مہینے کی مسافت پر ایک مہینے کی مسافت پر آپ سے معروب ہو جاتا تھا اس لیے سخت دہشت اور گھبراہٹ ان پر طاری ہو گئی اور تمام تر اسباب و وسائل کے باوجود انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور صرف یہ شرط مسلمانوں سے منوائی کہ جتنا سامان وہ لاد کر لے جا سکتے ہیں انہیں لے جانے کی اجازت ہو چنانچہ اس اجازت کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے اور شہ تک اکھھیڑ ڈالے تاکہ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں پھر یعنی جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب جلاوطنی نہ گریز ہے تو انہوں نے دوران محاصرہ اندر سے اپنے گھروں کو برباد کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ مسلمانوں کے بھی کام کے نہ رہیں یا یہ مطلب ہے کہ سامان لے جانے کی اجازت سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے وہ اپنے اپنے اونٹوں پر جتنا سامان لاد کر جا سکتے تھے اپنے گھر ادھیڑ کر وہ سامان انہوں نے اونٹوں پر رکھ لیا پھر باہر سے مسلمان ان کے گھروں کو برباد کرتے رہے تاکہ ان پر گرفت آسان ہو جائے یا یہ مطلب ہے کہ ان کے ادھیڑے ہوئے گھروں سے بقیہ سامان نکالنے اور حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو مزید تخریب سے کام لینا پڑا پھر کہ کس طرح اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈالا درآں حال یہ کہ وہ ایک نہایت طاقت ور اور وسائل سے بہرا ور قبیلہ تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت عمل ختم ہو گئی مہلت عمل ختم ہو گئی اور اللہ نے اپنے ماخذے کے شکنجے میں کسنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر ان کی اپنی طاقت اور وسائل ان کے کام آئے اور نہ دیگر عوان و انصار اور نہ دیگر عوان و انصار ان کی کچھ مدد کر سکے صلی اللہ علیہ نبی محمد صحبہ اجمعین